وہ دعا مانگتے ہیں ساری رات بیٹا ہماری ختم کر دی سمنا فرقی آنے پر غلام, ملے غلام غلام فوج آگی. کا فرقی. خلی فرقی. آ رہے ہیں کہ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 نہ مانو یا قرآن کی لگا یوروپ والے راضی ہیں تو پیسے دیتے ہیں محبت ہے پیسہ دینا قرآن کو مانو گے تم معلوم ہوا ملتا ہے یہودیا پر ہے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 روپیہ مانگے مانگو وہ مانگے دو تمہاری نا دو تو تمہاری مرضی نہ تو وہ چینج آزاد ہو گئے آزادی بھی یہ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 پاس ہو جاتا تو بڑے بڑے بارہ پاس ہوا چاچا ٹریکٹر تعلیم تھا ملک اسلام اللہ تعالی سنبھاتا ہے پوری دنیا کے علم اگر اگر کردار اچھا نہیں ہے تھماسا لے لے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 قومی محمد سوگرا پر بیٹھی کو سجید جا. جا سا سا. اللہ تعالی جو ہے قتل سے سخت. تم فتن پر کنٹرول کرو قتل خود بخود ختم ہو جائے <تصح> <جنسے> کیونکہ <تصح> اسلام جو ہے نا وہ برائی کے اسباب ختم کر کے برائیں ختم کر دیتا ہے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 I don't know, fool me.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 تمہاری لوٹتے ایک چیز عام ہے،, ہے ایک چیز عام ہے جب جان پر پڑتی ہے بندہ پیسہ لگا کے جان بچاتا ہے یہ عام ہے کافی جب بھی جان پر پڑے پیسہ لگاتا ہے جان بچاتا ہے ایک چیز خاص ہے جو مومنٹ کے ساتھ جب جان پر پڑتی ہے پیسہ لگاتا ہے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 کر آگ جلا تو آگ کی تپش تھے قابو کرتے جب زیادہ کر مجھے فین دوسرے دن کی کیا میں کیا ہے جن تو بھاگ گیا پیر جل گیا ہے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 کہتا چار کھاڑیاں تو تو اتنا بچے کی تانگ لے کر بہ رہا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 بندے کرتے. اب اس کتاب والوں نے بڑا سکون <inaudible> <Participant politicians>. <Rawatznement> <Landesregierung>, <weekend>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 وہ جو رات کو گے تو جاگ تھی کہ وہ جتی سٹ گئے وہ دیکھ اللہ تعالیٰ پردہ جاگتا فرمینا صبح رہترین جتی کو یہ وہ جتی کہنی ہے وہ انہوں نے کہیں کہ جتی دلال منیر دے بھائی بھی ان کو پکرین ہے وہ آئے مائن کو ڈاکٹر کے دیئے داکٹر کو چودری انہیک مہادر دیئے دی وہ آئے دولاکھ میں کو لے گئی ہے لال منیر کو آتے جاتے ربیر سچا تھا ادام رنی میں نے دے وہ ایک بندہ ہے کہ جو جہن سولہ لاکھ لے گئے میرے بیٹے آکھے جہن تیری زال ہے یہ کوڑی دا مسیحہ تدگیہ ویڈی گا لیلسی سولہ لاکھ دے کو بھی میں دے ماران دے کو ایک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 ہزار ہزار روپیہ بدنا ہو یا بلکہ ڈوب دا ہی نہیں صاحب زہر بوبا نامور اطلوبائی تھی یا اسی اللہ خروف جا لے یہ پونڈ ہے مایا کہا مجید جہننی تکلیفے او نامور آدمی ارکشدہ کرائے جانتا میں ہوا پرو پھریا او میں ساتھ جوا e te je اچھا ہاں. میں چاچی نے چیڑا لگا دے چاچا میرا شام کو آیا اخیر ساری حویلی do ab